الرحمن وصلّہم صلی اللہ محمد و آل محمد السلام علیکم و نے اللہ, اللہ, اللہ, اللہ وبرکاتہ صفر تمام سامعین برادران سب خوشی سلامت کرتے آس ہیں ہمارا سلسلے درس کتاب دعوت شریف سے درس نمبر دو سو پچاس ابلیک دو ہے ہمارا سلسلے وہ جو ہے نماز غفلہ کے بارے میں ہیں ہاں نماز کو نماز حاجت ہے اور اس کے پہلی رکعت میں الحم شریف کے بعد وہ آیت جو دعائنسی پر مشتمل وہ پڑھتے ہیں ہاں جی وضن زہو مغازن فلنقر عال فنا داش ظلمات اللہ کن تو فسب نالہ جین الغم اور قزا القن ذلعین یہ مبارک آیت سرسا انبیاء کی عیت نمبر ستاسی اور اٹھاسی ہے یہ آیت جو ہے پڑھتے ہیں اس کے ترجمہ توضیح عام لوگوں کو ہو گیا تھا دوسری رکعت میں جو ہے نماز و کی دوسری رکعت دوسری رکعت میں جو ہے ہاں جی نماز دوسری قدم میں بھی الحمش ہمارے عام نمازوں میں ایک سرح پڑھ لیتے ہیں لیکن اس میں بھی دوسرے میں بھی ایک آیت ہے سورہ ای انام کے عادت نمبر 59 نائن ہے انسٹھ ایک کنساٹھ ہے الحمد شریف پہ لالم شریف پڑھیں گے بسم اللہ الحمد التماء اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان رحم والا ہے الحمد رب العالمین تمام تاریخ وص اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے مال کی یوم الدین جو رکے روز جزا کا مالک ہے ای اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی ہر حکم پہ لب کہتے ہیں چون عبادت کا دو معنی ہے ایک عبادت کرنا جو عبادت کا اصل معنی میں ہر حکم پہ لبے کہنا ابدیت سے ہیں مولا کے ہر حکم پہ ہانگ کہنا اس میں نہ نہیں ہوتی ہے تسلیمیت سر تسلیم خم تو کہنا ابوز اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی ہر حکم پہ لبے کہتے ہیں ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے لیکن یقیناً یہ کام بہت مشکل کام ہے اللہ کے ہر حکم پر سر تسلیم ہم ہونا بولو انسان کے دنیا کو نقصان پہنچے انسان کے جسم کو نقصان پہنچے انسان کی مادی زندگی کو نقصان پہنچے دیکھے بغیر اللہ کے ہر حکم بے لبے نہ یہ آسان کام نہیں لہٰذا چونکہ یہ کام اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا اس لیے آگے و عیا کا نسائن یہ اللہ اور ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں یعنی یہ کہ تیری ہر حکم بل لبے کہتے رہنے میں تیرے ہر حکم بدلب کہنے میں تیرے ہر حکم بل کے سامنے سر تسلیم خم رہنے میں ہم اللہ ہم سے مدد چاہتے ہیں صرف تیری ہی مدد جو ہے ہمیں یہ نیک کام ہم سے ممکن ہو جائے گا ہاں جی تو یہ کا ناپ اللّہ ہم صرف تیری ہی مدد کرتے ہیں تیری ہی سامنے سر تسلیم خم ہوتے ہیں تیرے ہی ہر حکم پر لبے کہتے ہیں وہی آسئین اور تیری ہی عبادت و بندگی کرنے میں توشی سے توفیق چاہتے ہیں تیری ہی مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی مدد سے یہ کام ہمارے ممکن ہے آگے اس دن المستقیم المسکیم یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی جانب راہنمائی فرما یا اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رہ دے سیدھا راستہ کون دھراتا سراعت اللہ عانم تعلیم یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے اپنا فضل خاص اور احسان فرمایا ہے تو وہ کون لوگ قرآن دسیا نے فرمایا وہ انبیاء ہیں صدقی ہیں شودا ہیں صالحین ہیں ہاں ان کے راستے پر کیونکہ انبیاء امبیا محمد وال محمد کا راستہ ہے اللہ کے راستے میں اپنے سب کچھ قربان کرنے والوں کا راستہ ہے اللہ کے حکم بل لبے کہتے رہنے والے صالحین کا راستہ ہے تو سراعت اللہ عن تعلیم اللہ یعنی ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا دے اس پر سب قدم رکھے جن پر تو نے انعام کیا غیر المعذوب یا نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے غضب کیا ہے ولاََََََََََ والين كر عذاب نازل ہوا ہے نہ وہ لق ورنہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے راستے سے بٹھک چکا ہے سراعت مستقم سے جو لوگ بھٹك چكا ہے ہاں علم شریف پڑھنے كے بعد جو اس کے بعد یہ آیت مبارک پڑھتے ہیں سر انعام قیاد نمبر انسٹھ وہ ہیں یہ ہے وَََََََََََََََند مفاد لا علم اليٰ علام ما فن بہر و البر وما تس كت مرقن اللہ علّامہ ولاحبت الفض الماط العض ولا رد بي ولا يابس اللہ كطاب مبين يہ مبارک جو ہاں جی ہمیں پڑھنے کا حکم میں دوسری رقد میں علم شریف کے بعد تو اس مبارک آیت کی توضیح جو ہے وہ ایندہ ہو ایندہ لائبریری زبان میں جو ہے پاس کے معنی میں پاس نزدیک ہاں جی پاس نزدیک کے معنی میں اس کے علاوہ جو ہے ظرف زمان مکھانے جب جس وقت کے معنی میں کب کبھار آتے ہیں این دم جب جس وقت این دن اس وقت طب کے معنی میں اندی یا کے ساتھ آ جائیں تو میرے پاس آتا ہے میرے پاس میرے لیے میرے خیال میں یہ کئی معنی کیا ایندہ یعنی اس کے پاس اس کے نزدیک القام و سلجدید ملغ میں یہ سارے معنی کیا تو ایندہ ہو وہ اور اللہ کے پاس ہے اللہ کے پاس سے اس کے اپنی دست قدرت میں ہیں اللہ ہی کے پاس سے کیا چیزیں مفاد ہو لگے مفاتی اس میں اللہ ہے مفتاح ان کی جمع کھولنے کا آلہ چاوی کے معنی میں غیب مقابل شہادت کہیں ہیں ہاں جی تو جو چیزیں غیب کس کہتے ہیں جو چیزیں حواس سے خمسا یعنی انسان کی سننے کی قوت جیسے قوت سامیہ کہتے ہیں دیکھنے کی قوت قوت باصرہ کہتے ہیں چھونے کی قوت قوت لامسا کہتے ہیں سونے کی قوت قوت شامہ کہتے ہیں اور چکھنے کی قوت قوی ذائقہ کہتے ہیں اور جو چیزیں جو ان ہوا سے خمسہ سے درک نہ کر سکتا ہو ان کے ذریعے سے نہیں جان سکتا ہو وہ سب غیب میں آتا ہے ہاں یہ توضیح بند آخری دوسرے اپنی معلومات کو روشنی میں بتا رہا ہوں اور غیب لغت میں لکھا ہے غیب پوشیدہ کے معنی میں یا مفاد الغیب پوشیدہ چیزیں جیسا رب ہوتے ہیں ہاں جی غیب و مشدد یعنی خلوت و جلوت میں غیبن و مشرق خلوت و جلوت میں القاع سے جلید میں تو مفاد الغیب یعنی تمام مخفی چیزوں کی چابیاں جو عام تمام مخلوقات کی نظر سے مخفی ہے مخلوقات کو پتہ نہیں اس کائنات کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں سات آسمان سات زمینوں کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں مخلوق کا تو آبی رسائی اسے پہلے آسمان اور اس کے اندر موجود سیارات اور اس کے اندر موجود کہکشانوں تک اس کے رسائی ابھی نہیں ہوا ہے ہاں جی سورج کے تو قریف ہی نہیں جا سکتے تاکہ اس کے اندر کی حقیقتوں کو جان سکیں جل جائے گا راک بن جائے گا تباہ ہو جائے گا ہاں جی تو لہٰذا واقعی الٰہی اور ساتوں آسمانوں میں چھٹے آسمانوں میں ساتوں آسمانوں میں کیا ہے اللہ ہی بہتر جاتے ہیں امام جعفر سعدی فرماتے انسانوں کی رسائی یہی پہلے آسمان تک ہے اسے اوبر کے ساتھ چھ آسمانوں کا تو, تو انسانوں کے رسائی نہیں تو وہ سب غیب میں آتا ہے تو ان اللہ ہی کے پاس سے مفاد الغیبی یا غیب کی چابیاں یعنی جو چیزیں ہم لوگ نہیں جاتے مخلوقات نہیں جانتے ہیں ان سب کے چابیاں یعنی ان سب کو کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے ہاں جی ان دو مفاد تمام غیب کی چابیاں تمام مخفی چیزوں کا علم اللہ ہی کے پاس ہے لا علوم اور ان مخفی چیزوں کو نہیں جانتا ہے اللہ ہوا سوائے اسی پاک ذات کے سوائے اسے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اور غیر کی چیزوں کو ہر شلاحی پہ کیا ہے ہاں کرسی سے میں کیا لح و قلم ہاں جی ان تمام حقائق کے علمیات جو ہے جو انسانوں کو جاننے سے عادیز آیا وہ سب کیا چیز سے آسمانوں میں کیا ہے زمینوں کے اندر کیا ہے سمندروں کے اطہ میں کیا ہے انسان کوشش کر نہیں جاننے کی لیکن ابھی تک انسان کی رسائی بہت تھوڑے ہیں اللہ نے قرآن پاک میں خود فرمایا وہ ما اوتی تم علم اللہ کا اے انسان تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ نہیں دیا تم علم مگر تھوڑا اللہ خود فرماتے ہیں ہم نے معلومات کو جو علم دیا ہے اللہ کے علم کے مقابلے اللہ خود تھوڑا سا ہے انتہائی دمندر میں سے ایک خطرہ ہے سمندر اللہ کے علم سمندر وہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے اور ہمارا تمام معلوقات کے علم کا قطرہ ہے لا علوم اللّہ ویام معاف البر اور وہ اللہ جانتا ہے معافی جو کچھ بر کے معنی کیا ہے خشکی یعنی جو کچھ خشکی میں ہے یعنی اس روئے زمین کے اوپر ہے وہ سب کیا ہے خشکی والر سمندر سمندر کے اندر کیا کیا ہے ہاں دنیا میں سات بڑے سمندریں ہیں ان تمام سمندروں کے تحت تک انسانوں کے رسائی تھوڑی ہے یعنی ان کے اندر کیا کیا موجودات ہے اس کے پانیوں کے کیا کیا خاصیت ہے ہاں جی اور ان کے انداز اللہ نے کیا خوش ماخی رکھا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں فرماتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ سمندر خشکی میں ہے جو کچھ سمندر میں اللہ خواب اللہ کے علم بے نہاد یہاں سے سوچیں آگے فرماتے ہیں وہ ماں تس کتو ساختِ یس کے گرنے کے معنی تس کتو گرتا ہے ہاں جی ساختِ یس گرنا ٹھوکر ہمیں یہاں گرنا مناسب ہے اور ہمارا تس قدین جو بھی گرتا ہے ورک دین پتا کاغذ اوراق ہے ہم یہاں پتے ملاتے ہمارا تس قطب ورکت فرماتے ہیں کوئی ایک پتا ورکن نہ گرا ہے نا من نہ تو کسی بھی طرح کا کسی بھی طرح کا کوئی ایک پتا بھی نہیں گرتا ہے مگر اللہ کو اس کا یہ علم ہے ہمارا تس قطب کوئی ایک پتا بھی نہیں ہے مگر اللہ عالم مگر وہ ذات کو اس کا بھی علم ہے ولاحبن خبا کے معنی دانہ بیچ ہاں جی اور دوا کے ایک گولی کو بھی ہبا بولتے ہیں آج کل جدید تلب میں تو ہبن ایک دانہ ہاں جی کسی بھی گندوں کا ایک دانہ ضرور دنیا میں کسان حضرات کتنے زمین میں بیج بوتے ہوں گے صرف پاکستان کے اندر ہاں کتنی جو ہے خربوں تعداد میں جو ہے لاکھوں ٹنوں کے حساب سے بیج بوتے ہیں اور صرف چڑنی گندم کا بھی دوسرے تمام دالوں کے آسام کا بھی چاول کا بھی ہاں جی وہ صرف کسی پاکستان کے اندر آ باقی پوری دنیا میں کتنے بھی پھر نباتات کا بیج سبزیات کا بھی اللہ رماتے ہیں کوئی ایک دانا بھی زمین کے اندر نہیں جاتا ہے کوئی ایک بیج زمین کے اندر نہیں جاتا ہے اللہ علمہ مگر اس ذات کو اس کا علم ہے اللہ حرب ہاں جی بولا کہ ظلمات لرج ظلمات زمین کی تارکی کے اندر جب بیج بوتے ہیں تو زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں نا تب پھر اس سے نایا فصل نکلیں گے کومپل نکلیں گے ہاں نی? تو لہٰذا جو ہے داخار نکلیں گے یہ او اونر کوئی ایک دانہ ایک بیج زمین کی تارکی کے اندر نہیں جاتی ہیں زمین کے اندر نہیں جاتی ہیں مگر یہ کہ وہ پاک ذات اس کو جانتا ہے آئی فرماتے ہیں ولا رت بن ولا یاسن اللہ فی کتاب مبین رب کے معنیٰ جو ہیں تر ضد یابش سے ٹھنڈا بیگھا ہوا کے معنی میں آتا ہے یہاں تر کا معنی صحیح ہے یابش خشک ہے رب کے مقابلے میں تو زارت بھی نہ کوئی تر اور نہ کوئی خوشق ہے چونکہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں دو سو سے خالی نہیں ہیں اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں یا وہ خشک ہے یا وہ تر ہے یا اس کے اندر تری ہیں سرسب و بھی ہیں ہاں اس کے اندر خوش پانی ہے یا وہ بالکل خشک ہے تو دو شتوں سے خالی نہیں ہے تو پہنیات کی حرشی کو ان دو لفظوں میں اللہ نے منحصر کر دیا کوئی خوشم اور کوئی تر نہیں ہے اللہ کی کتاب مبین مگر جو ہے روشن کتاب میں واضح کتاب کے اندر موجود ہے اس کتاب مبائن سے مراد قرآن پاک بھی ہو سکتے ہیں اور لوہے محفوظ بھی ہو سکتا ہے لوہی محفوظ میں نے علم ازلی ہے محفوظ میں علم ازلی ہے اللہ میں اللہ کے علم عاضلی میں ہاں جی اچھا ہاں ہر چیز کا علم ہے Alors کوئی اس کائنات کا کوئی خشک وطر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہ ہو تو عرض رامی یہ آج جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ کے علم اس کا اللہ کے علم کے علم مطلق بولتے ہیں جس کا ایک باہر لاساحل ہے آپ یہاں سے اندازہ کریں ہاں جی جب وہ ذات تمام غیب اور شہادت کی چیزوں کو جانتے ہیں جو چیزیں ہماری نظروں سے اوجل ہے ماورہ طبیعت ہیں ان کو بھی جانتے ہیں وہ اللہ اور جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے ہاں اور جو, جو جو ہمارے حواس کے ذریعے سے درہ کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بر اور باہر میں چونکہ یہ جو پوری کائنات جو ہے یا خشکی ہے یا پانی ہے بار و بار سے مراد یہ پوری کائنات جو ہے یا خشکی پر مشتمل ہے یا پانی ہے اندی تو یہ سب بھی جو ہیں تو یہ بھی دنیا کو دو حصوں میں کیا ہے و بہار کے کل ہاں اس کا بھی مجھے علم ہے جو خوش بال و میں ہے کیا کیا نہیں ہوں گے اس بال و کے اندر سمندر کے اندر کیا کیا لاتے دار چیزیں ہیں اس خوشے کے اندر کیا کیا, کیا کتنے درختان ہیں کتنے نباتات ہیں کتنے سبزات ہیں کتنے معلومات ہیں کتنی حلال گوش جانور ہے کتنی حرام گوش جانور ہے کتنے پرندے ہیں کتنی چرندے ہیں کتنی درندے ہیں جو خوش ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک چیز بھی حشرات العرض میں جو آج کل کے مشین یعنی ٹیلی سے بھی جو ہے جدید جو ہے کیمرے کے آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکنے والی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں تو اللہ کے مات ماحل بل بل بہری جو کچھ کی اور طریق کے اندر ہے جو خوش اس کائنات کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کے جانتا ہے اس کا علم ہے کون سی چیز کہاں ہے کس حالت میں ہے پتہ اس ذات کو اور آج فرمائے میں وما میں ہو کسی کسی ایک درخ کا ایک پتہ بھی نہیں گیتا کسی ایک درخت کا ایک پتہ بھی نہیں گیتا مگر اللہ جانتا ہے آخر درخت اور کریں ہمارے بلتستان کے آپ کسی بھی ایک درخ کو آپ سامنے لائیں ایک درخت کتنے پتے ہوں گے ایک خوبانی کے ذرا پہ ایک سفیدہ کے ذرا پہ حسن جو ہے ایک اخروٹ کے ذرا پہ اخروٹ بڑا ہوتا ہے کتنے پتے ہوں گے لاکھوں پتے ہوتے ہیں ایک درخت کے اوپر تو اللہ فرماتے ہیں جب کسی درخت سے ایک پتا ہے اللہ کو پتہ ہے کون سی جی درخت کے کون سی جی شاخ کا کون سا پتا گرا ہے اللہ حمل تو اللہ تعالیٰ کے علم کی محیط ہے ہاں جی اور, اور زمین کے اندر کوئی ایک دانہ نہیں جانتا ہے دنیا میں کتنی اربوں ٹنوں کے حساب سے دانے بیچ زمین میں بوایا جاتا ہے نیا فصل حاصل, حاصل کرنے کے لیے اللہ کو اس کو علم ہے کون سے دانہ اس میں سڑے گا کون سے دانہ نیا پھل دے گا اور ہر خوش کو کا اللہ کے علم ہے تو یہ دعا جو ہے یہ آتمباری اللہ کے علم محیط پر مشتمل ہے یہ آج جو ہے ہم دوسری رقم میں پڑھتے ہیں اس کے بارے میں مزید توضیحات انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کو دیں گے